¿Qué es eso? چوسٹ بجے چوسٹ یہاں کی چو ست ہمارا طریقہ سبق میں جو ہے سو بتر ذکر سے ہے سو بتر اس کے بعد مجائزہ مجائدہ ذکر پر اٹھ رہتے ہیں اور کبھی کبھی بات میرے مذاکرہ آ جاتی ہے اور یہ ہے کہ کئی بار جب اس بات کو بیان کرتے ہیں کئی دفعہ وہ سب آہستہ آہستہ نہیں ہوتے ہوتے امن میں ہوتی ہے کہ بھجم سنا ہے پھر آدمی کہتے ہیں کہا کیا گیا ہے تھوڑا سا کہ مجھ سے کیا مطالبہ ہے میں نے کیا کرنا ہے آہستہ آہستہ آدمی جگہ پر آتا ہے صحبت کے بارے میں پہلے فاروج کیا تھا کہ یہ دراصل آدمی کا ساتھ ہو جانا شادی کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلیح کو دیکھا ہو پر ہی خاتمہ ہوا ہو تو شادی ہو گئے اپنا ابھی ہے تو ابھی نظ میں کو دیکھا نہیں ہے وہ تو حضور صلیح کو دیکھا ہے اور انہوں نے دیکھا اگر اب یہ کہیں ایمان کی عدت دنوں کو حضور نہ دیکھا ہو تو پر سب کا ہونا ہو گیا تو ذرا حقیقت یہ اصلی صحب، اصلی صحبت اور مسائبت جو ہے وہ تو کلب کے حال کی منتقل ہونے کی. یہ کی صحبت میں آپ جا رہے ہیں اس کے دل پر جو حال ہے وہ اپنے دل پر منتقل ہو جائے اس کے قلب میں جو حال ہے وہ اگر منتقل ہو جائے اس ہے ہمارے کچھ کے سلسلے میں تو فیض آسانی ہے زبان سے بولتے ہیں اور جو عظیم عجیم مسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو من کا سلسلہ ہے کسی فیض آسانی ہے پرانا جلد کے مضامین کو بولنا اور مردین کا سننا غور کرنا یہ فیض کر ہے مثبنی آزرات بغیر بولے تو جو کرتے ہیں اور وہاں کی مشق کافی مشق ہوتی ہے میں ایک دفعہ مسبنی از رات کی میں بیٹھا تو وہاں جو توجہ کرنے والے تھے تو باقاعدہ مجھ, مجھ اپنی اپنی اپنی پر آ کر مجھے اپنے اوپر گرتی ہوئی زیادہ مجھے شکلیں محسوس ہوئی بڑا خوش تھا کہ ڈرائیور کو پتہ چلا نہ تصور سو کسے کہتے ہیں جو واقعی ماشاءاللہ اللہ یہ بالکل محسوس ہوئی یہ تو اس کے تاثیرات محسوس ہو رہی تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ جو دھیان کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کے قلم میں جو ہوتا ہے جو حال ہوتا ہے جو اس کے عقائد نرویات فکر سوچ جذبہ ہوتا ہے وہ منتقل ہو, ہو جاتا ہے بغیر بولے منتقل ہو جاتا ہے بغیر بولے منتقل ہو جاتا ہے اور بولنے میں تو پھر بھی الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں ان پر غور ہے تو اصل صحبت کہے, وہ کہتے ہیں قلب کا جو حال ہے کسی کا وہ دوسرے پر منتقل ہو جائے اصل صحبت جو ہے وہ کیا ہے جی قلب کا حال منتقل ہو جائے آئنس کے لیے فروخت توجہ کا بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتے کہ بولے بغیر اس کو منتقل کرے کوئی تو تو جو دینے کا توجہ لینے کا وہ طریقہ ہے باقاعدہ حضرت علی میاں صاحب کی کتاب جو لکھی تھی فضرمان گنج مراد بازی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے پڑھی ہوئی ہیں آپ نے پڑھی کتاب سوانح حضرت مولانا خزرمان گنج مراد بازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھی وہ پڑھ لیں ضرور سے لے کر پڑھ لیں اللہ تبارک صلاح کو ایک سو بیس سال عمر تصیب بنوائی جس میں سے سو سال انہوں نے دینے کا کام کیا ہے اور کوئی انیس سو بیس کے قریب ان کی کوئی دس اور بیس کے درمیان مفات ہے کوئی انیس سو دس انیس سو بیس کے درمیان مفات ہوا اور اگر سالمی رحمتہ اللہ علیہ ان کی ضرورت پہ اس لے گئے پھر ان کے حالات پہ لکھے انہوں نے وہ اللہ تعالی احمد اللہ علیہ کا ملاقات کا بھی اس کتاب میں ہے صبح رخت ہوتے وقت آدمی کے سامنے بٹھاتے تھے تو توجہ کرتے تھے صدر حتا بٹھا دیتے ہیں اور عالم سے ان کو بٹھایا تو مارا نعر چلا مولی ہوا تو نعرے مار چکھے مارتے ہو اس کو برداشت نہیں کر برداشت نہیں کر سکے کہی یعنی مطلب لیکن یہ ہمارے یہاں تو بولنا اس کو معاشر الفاظ جو قرآن و حدیث کے الفاظ اللہ کے تعلق والے مضامین کے صرف الفاظ ہیں کہ جب آدمی بولتا ہے تو ان الفاظ پر بھی رحمت کا نظور ہے جب آپ لفسکوا بولیں گے اس پر احمد کا نظور ہے خشیت بولیں گے رحمت کا نظور ہے اس پر ان الفاظ پر بھی رحبت کا نظور ہے عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہوں کہ گلی گوچے میں قرآن پاک کی آئے تھے حادیث جنہیں کلمات لکھے ہوئے نہ گرے ہوئے ہوں ان کو اٹھایا جائے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ یہ تو خیر یہ تو بہت ضروری ہے یہ جو علیف باتاشا کے رسم الخط میں جو تاریخ بھی لکھی ہوئی ہو کہ یہ الفاظ متبرک ہیں علیف باتاث یہ الفاظ متبرک ہیں اس میں کوئی تاریخ بھی ہو تو یہ وہ ہیں جو قلم پاک میں استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کی بھی احترام ہے الفاظ کا بھی احترام ہے خیال رکھنا چاہیے شدید اس میں ختم ہے کوئی چیز ہو. کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہو ردی میں کچرے میں گندی جگہ بندہ پھینکی جائے الفاظ یہ الفاظ تک متبرک تہذیب ہے تو اس سے جو جڑے ہوئے بنے ہوئے کلمات جو شریعت میں اس نے استعمال کیے گئے اس کے بولنے پر رحمت کا نزول ہے اس کے معنی پر فر فر غور کرے آدمی لاکان لگا کر سنیں اس کے معنی پر غور کرے عمل کے جزے سے ہوتا تو مزید تو اصل رسول جو ہے میں ہوتے قلب کا ہار منتقل ہونا ہے یہ جی لیے آدمی کو آدمی بہت اعلی مضامین پرانا جیسے بول رہا ہو میں کل بھی اس کا فاسد اور دندا ہو کل اس کا فاصل اور دندا ہوں تو سننے والے آدمی کو فیح فیح برکت نہیں ملے جوش و خروش جاری کیا جا سکتا ہے سننے والے پر جوش جاری کر وہ تو, تو خطابت کا استعمال ہوتا ہے ہاں جیسے چلے الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر جمدول صاحب جب متعارف ہوئے تھے نا تو ایسے علاقے میں جہاں پھر کیوں کہ یہ تھوڑا سا سنی رہتے ہیں تو میں یہ لگوں جاتے رہتے ہیں عورتیں جاتی رہتی ہیں یہ سفا صحبہ کے کام شروع سے پہلے عام طور پر جاتے تھے لوگ سازی میں بھی جاتے تھے بار کوئی بیداری پیدا ہوئی نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجلس میں بڑا مزہ آتا ہے ایسا رونا آتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں خدار مزہ آنا اور رونا آنا یہ تو فروز ہے فروز برکات نہیں ہے کہ آدمی کو مجلس میں مزہ آنے لگ جائے اور آدمی کو جو مجلس میں رونا آنے لگ جائے یہ اس کے قبول ہے اللہ ہونے کی اللہ ہاں قبول ہونے کی یا اس کا جو ہے تو فروز البرکات کا مبع ہونے کی علامت نہیں ہے یہ اس کی علامت نہیں کسی جگہ کسی آدمی کا کوئی بہت عزیز بیٹا مرہ ہوا ہو سارے رو رہے ہوں آپ جگہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے ان کے حال کو آپ بھی غور سے سنیں اور ان کی طرف متوجہ ہیں آپ کو رکھ جائیں تو وہاں کے ماحول کے ساتھ ہیں اس لیے مجالس میں تو بیٹھتے ہوئے یہ دھیان اور نیت کا یہ دھیان باندھنا ہوتا ہے یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ اس مجلس پر جو بن جانب اللہ رحمت نازل ہو رہی ہے اس رحمت کی لہر میرے قلب پر بھی آ رہی ہے سے وہ غیر مرئی نظر نہ آنے والا اور روحانی فائدہ آدمی کا شروع ہو جاتا ہے باقی وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی جس زبان میں بیان ہو رہا زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن دل لگا کر بیٹھا ہے اور سمیت سے نیت کیا فائدہ ملنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون سمجھایا آیا یا نہیں آیا اس کے عمل کی توقع کتاب فرمائی ہے اور فیض کے حاصل ہونے کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں عمل کی توقع ہوتی ہے یہ ڈاکٹر داگر جاکر صاحب کے بارے میں بہت چرچے یہاں پر ہو رہے تھے اور سوالات لوگ پوچھتے پوچھ رہے تھے یہاں میں کچھ میں ہوا مجھ سے جو سوال پوچھتے تھے میں نے کہا کہ میں تو کسی بارے میں پوری تحقیق نہ کروں میں نے کہ میں تو ہمارے گھر میں ڈبہ ہے میں اس کے پروگراموں کا ہم دیکھتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو معمول ڈبے کا عادی ہو یا نیوز سننے کا عادی ہو تو اس کے پیچھے نماز جمع کی مخلوط تاریخ میں تحقیق کریں گے ساتھیوں سے میں تحقیق کروائیں گے بلکہ ہمارا میڈیکل میں فیلڈ ورک ہوتا ہے فیلڈ ورک سارے معاشرے پھل کر لوگوں کو مل کر ان کی رائے معلوم کر کے ڈیٹا کلیک کر کے اس کو جو ہے تو ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا جائے آدال شمار جمع کر کے اپنے جو شعبے کو دیے جائیں اسے میں نے یہ کر کرایا صاحب آج نہیں آئے وہ پر کرایا کر تھا اس سے میں نے فیلڈ سروے کروایا تھا یہ ڈاکٹر جاکر میئر کے بارے میں کس کے پروگرام کا ماشتے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کا مجھے وہ کر کے دو وہ بی ایس ڈی تھا کہ ہمارے ایک میڈیکل سپیشلسٹ ہیں وہ میرے پاس آئے اور نے کہا ڈاکٹر دلک صاحب اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک میرے پاس ایک مریضہ لڑکی آئی ہے اور اس نے کہا میں شبو کو شبہات میں توحید کے بارے میں بدلاؤ ہو گیا اور اس سے منٹل ٹینشن ہو گیا اور منٹل ٹینشن ہو, اس ہو, ہو کر وہ سائکیٹک مریض ہو گئی میں نے شکو شکر میں وہ بدلاؤ ہوئی ڈاکٹر داکاکر نائک کے وہ جو دینی مقابلے کی باتیں ہوتی ہیں اس کو سن کر وہ تو اس نے کہا کہ میرے پاس مریض آئی ہے تو اس کا جو مسئلہ کوئی روحانی ہو تو اس کو میں تھوڑا سے بھی پوچھا کرتا ہوں تو اس کے بارے میں علاج اس کو دیا ہے لیکن مریض اس کی رہنمائی میں کیا کیا جائے تو خیر اس نے جو اس کے ساتھ تبدیلی بات کی ہوئی تو اس نے کہا یہ تکلیف میری جو ہے جو اس کے بیان سننے سے ہوئی ہے یہ پھر میں تارک جمیل صاحب کا بیان سننے سے ظاہر ہو لیکن پھر اس کے سننے سے پھر اوٹ کر آتی واپس آ جاتی ہے اس کو سننے میں پھر ضائع جاتی تو میں نے سیکھا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو اہلک کی تحقیق وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایک باس بیان کر رہا ہو مثلاً توحیر کی با ایک باس جو ہے وہ امام راضی نے بیان کی ہوئی جو فلاسفر ہے نہیں اور ایک توحید کی بات جو ہے تو وہ بیان کی ہوئی ہے امام وزای رحمتہ اللہ نے بیان کی ہوئی ہے جو کہ وہ ضائع فلاسفر کے ایک روحانی شخصیت ہے یاؤں سے آگے پڑھیں تو بیان کی یہ تفصیمت یہ رحمۃ اللہ نے پھر بھی فلسفہ اور منتو کو لے کر چلتے ہیں پہلے بزرگ ہیں کتاب پڑھتے رہتے ہیں فقی اللہ سمرکندی رحمۃ اللہ کمیفری نہیں پڑھتے ہیں فقی سمرکندی رحمۃ اللہ بالکل خاص حصہ پہ وانی کا نام ہوتا ہے ان کو بالکل فلسفہ کے سمر گڑھ بول رہی اس کو پڑھتے ہیں کہ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا استقاد اقلی ہے ہے بہت اعلیٰ ماشاء اللہ دنیا اسلام نے ایسا فلاسفر پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے تو فلسفہ والے کہتے ہیں کہ فلسفے کو مشکل الفاظ مشکل زبان میں بیان کیا جائے تاکہ عام لوگ ان کو سستا سمجھے نہیں اور ہمارا روک ڈاپ قائم رہے معاشرے پر امام مضاف کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے, نے, نے فلسفہ کا ایسا بیان کیا کہ اسے بچوں کو سیل بنا کر چھوڑا ہے. ساموں نے لکھا کہ راضی نے فلسفہ کو باغیچہ افال بنایا ہے بچوں کو خیال بنا کر چھوڑا لیکن ہیں دلائل وقلی ہیں یہ دیکھو دن کے بارے میں ہے کہ توحید پر سو دلائل دیا کرتے تھے یہ جن بزرگوں سے بیٹھ ہوئے بیٹھ ہونے کے بعد ذکر اذکار پر ڈالا کوئی دن جو ذکر اذکار کیا انہوں نے تو انہوں نے نہ کر اپنے شیخ سے اس کا کیا کہ جی میں ذکر اذکار جب کرتا ہوں تو مجھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے دھواں نکلتا ہے کھوپڑی سے دھواں نکلتا ہے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فلسفہ کیلم بھولنے لگا انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا دھواں نکل رہا ہے اس فلسفہ کا ہی دھواں ہے اسی کی ظلمت نکل رہی ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں جو دھواں نکلتا ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے فلسفہ کی ظلمت ہوتی ہے خیر انہوں نے کوئی دن ذکر کرنے کے بعد کو محسوس ہوا کہ فلسفہ کالم جو میں نے سیکھا تھا اگر یہ مجھ سے بھول گیا اور بڑا نقصان ہو گیا تو ایسی قربانی نہ دے سکے اور یہ تعلق چھوڑ کر چلے گئے چلے گئے مفاد کے وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے شیطان نے آ کر توحید کا مذاکرہ شروع کی اور انہوں نے تو توحید پر سو دلائل دیے گئے سو کے سو دلائل شیطان نے توڑ دیے پیجن بزروں کے ساتھ بیٹھ کا تعلق تھا اللہ تبارک وسلم کی صورت دکھائی اور انہوں نے کہا کیوں کیوں اس مردود کو نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں بس پر اللہ تعالی کی رحمت نے اشارہ دیا اور وہ او تعلق جو بیعت کا تھا اپنی کی نیت کی تھی بس کہتی اس کو کہ پہلے والے میں آدمی اس بات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے میں ناقص میں مجھے اصلاح کی ضرورت اور دوسری بات تو یہ آتی ہے کہ میں کسی کا محتاج ہوں اللہ کی رحمت کے لیے خود اپنی ذات سے بڑی شخصیت میں ہوں اس کی اس کی نف سے بیچ ایک ایسی چیز ہے کہ جور ہے ضرور کر رہا تھا وہ کام آئی پھر ناخر میں کہا کہ میں اللہ تبارک تعالہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں بغداد کی بوڑھیوں کا ایمان کیا ہے بات اللہ ہے کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں مانا ہے بس تصویر کی طرف پلین کی لڑکی کی ضرورت کیا بات کر رہے تھے جی ہاں اس طرح ہوا کہ اور ویسا تھا تجربہ ہے کہ ایسا آدمی جو استداری طریقے سے بات کر رہا ہو دلائل سے بات کر رہا ہو استدلالی طریقے سے بات کر رہا ہو اس کے قلب میں کیفیت نہ ہو جس یقین کو بیان کر رہا ہے اس یقین کی کیفیت قلب میں نہ ہو اس کی آخری دلائل دے رہا ہو تو اس سے قوت یقین نہیں حاصل ہوتی دلائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں قوت یقین قلب میں وہ تسلی اطمینان اور وہ قوت تی ادنی فل مولانا رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے پائے, پائے چوبی سخت بے تمقین بات اسلائل والا کہ جو پیر پیر ہوتے ہیں لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر تو بہت بےدبارے ہوتے ہیں صحیح پاؤں بات جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ تو پتہ آدمی کو آ سکتا کہ پائے چوبیم وقت پائے چوبیس سال تک بے تک تو اس کو میں نے زیاد کو پھیرایا اور پھرانے کے بعد اس کو میں نے کہا پھر سروے کرو جس طرح کے طریقہ ہوتا ہے ہمارے میڈیکل کا اور کرنے کے بعد پھر رپورٹ پیش کرو اس نے کہا جی میں جن لوگوں سے ملا جن کا پروگرام سننے والے ہیں اکثر بے نماز ہیں اکثر بے نماز ہیں اور ان کو پروگرام سن کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کہ زیادہ باس ہے جس کے نتیجے میں تھوڑی جگہ وہ ہے بھی ایک چھوٹا سا مضمون ہے جنہوں کا مقابلہ کرنا کہ ہمرگوں کی لڑائی آدمی ہے بڑا مزہ آ گیا ہمارا مزدور تھا اس کا مرغہ مزدور تھا اس سے آدمی مدد پاتا ہے جیسے مناظر مدد پاتا ہے دیکھنے والوں کو بھی مزہ آتا ہے بولنے والوں کو مزہ آتا دیکھنے والا مزہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے باقی وہ فیض قلب پر آئے کہ جس کے نتیجے میں آزادی کی توحید مضبوط ہو قلب میں اس کو توفیق کو ہم نے سالے کی یہ تو جداد چیز ہے یہ تو جدا چیز وہ تو جس کے قلب میں نور ہوگا نور سے نور پیدا ہوتا ہے ہمارے زمانہ سر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور کو فرمایا ہے کہ سراجم منیرا سراجم منیا کہ آپ کو شاہد ہوں بشروں وہ دا بل نہیں ان شاہدوں بشروں وہ و و نظیرہ ہوں دا اللہ بل نہیں وہ سراجم منی سراجم منیرہ کے اور ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو روشن گھر چلاغ بنایا بھیجا آپ کو چائے روشن اور سراجم ہونی روشن گھر شراب اور فرما دیتے کہ زیادہ روشنی تو سورج کی ہے لیکن سورج کی روشنی کا نہیں فرمایا چراغ کی روشنی کہا ہے چراغ کی روشنی سے کم ہے سورج کا تجربے میں روشن گھر فرماتے تھے اور ایک جو ہے روشن گھر روشن کرنے والا اور ایک فرماتے تھے کہ یہ جو ہے تو سورج نہیں کہا گیا یہ چراغ کہا گیا ہے کہ سورج جو ہے یہ, یہ چراغ دوسرے چراغ کو جلاتا ہے اور اسی طرح چراغ اس کو بناتا ہے नहीं? اور سورج جو ہے وہ چمک کر روشنی تو پھیلاتا ہے لیکن دوسرے چراغ کو نہیں جلاتا ہے سورج ابھی طرح سورج دوسرا نہیں بناتا ہے اور چراغ کا یہ کمال ہے کہ یہ دوسرے چرغ کو بناتا ہے چراغ روشن کرنے والا روشنی دینے والا نہیں بلکہ دوسرے چراغوں کو روشن کرنے والا کہ جو آپ کے باطن میں حال تھا وہ آپ کے ذریعے سے منتقل ہو کر دوسرے لوگوں میں آ رہا تھا اسے فرمایا کرتا تھا کہ صحابہ نام رضوان اللہ مجمعین اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق یہ آ, آ, آپ کا مسنا ہو گئے تھے پھر یہ ہم عام بات اپنی اردو الفاظ استعمال کر کے کوشش کرتا تھے ویسے کو تمہاری بولی میں ٹرو کاپی کہتے ہیں مسنا کے کوئی بھی ریسنٹ دیکھ رہے کہ مستا کا کیا مانا نہیں ٹرو کاپی الگ دو لفظ ہے مسنا ایک لفظ ہیں اتنی سادہ ریسنٹ کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے جو باطن میں حال تھا اس باطن کے حال کے صحابہ بڑے کہاں بن گئے ٹو کاپی بن گئے کیوں کہ آپ ہے اور امیال ہے مسلاق اس نام یہ نظریاتی نظری شخصیات نہیں ہوتے ہیں پولیٹیکل پرسنالٹیز نہیں ہوتے ہیں. نظری شخصیات نہیں ہوتے ہیں. عملی شخصیات نظری شخصیات نہیں ہوتے ہیں. عملی شخصیات ہوتے ہیں کہ ان کے باتر میں جو ہوتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر اس کو منتقل کر دیتے ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ ان سے آگے وہ بات چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت صلاح کرام بنے ہیں تو وہ فیض آپ تک چل رہا ہے اس نے کیا مت چلنا ہے تو وہ خیر یہ کر رہا تھا کہ پہلے وہ یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ جو اس مسجد پر انوار آ رہے ہیں وہ کالمی دھیان باندھتا ہے تو میرے قلب پر آ رہے ہیں تو اگر یہ آدمی کو تین باتیں آسنوں کہ الفاظ کو بھی سن رہا ہو اور مانی کو بھی سمجھ رہا ہو اور دھیان کر کے اس کی حقیقت کو بھی پا رہا ہو اور ساتھ یہ دھیان کر رہا ہو کہ اس پر جو نور کی لہر آ رہی ہے میرے کل پر آ رہی ہے تو مکمل کرنے کے لیے کہ یہ ہو ہے الفاظ کو سننا دھیان دکھا کر مانی پر جی کر رہا ہے وہ اور ساتھ آدمی یہ دھیان کر رہا ہے کہ جو مینس پر انوار جانب اللہ نازل ہو رہے ہیں وہ میرے کل پر آ رہے ہیں ساتھ جو ہے یہ مکمل جو مجلس کا فیض ہوتا ہے اس کے حالات کھلتے ہیں تھوڑی سی مشق کی ہے کچھ ہر سال مشکل لے پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ آدمی کے لیے آسان فرما دیتے ہیں خیر ہے کہ غرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے میں اصلاح کے لیے جو ترتیب ہے ایک صحبت ہے صحبت پر تھوڑا تھوڑی ضرورت کر دی دوسری بات اپنی ذات سے مجاہد ہے اور مجاہدہ میں زیادہ مجاہدہ ذکر کا ہے یہ ذکر فرض واجب تو نہیں ہے لیکن جتنے زیادہ فضائل ذکر کے قرآن و دیش میں آئے ہوئے ہیں وہ شاید ہی حصوں سے عمل کے آئے ہوئے ہیں فضائل اعمال شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف سب سے بڑا باپ فضائل ذکرتا ہے وہ اپنی ذات سے تو فرض واجب نہیں ہے لیکن دل میں پیدا کرتا ہے روشنی نماز میں پیدا کرتا دھیان دیا میں پیدا کرتا ہے تاثیر <استصال> اس کے کہتے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے جس کی, کی کارکردگی کا ہر ملک کو فائدہ ہو رہا ہے آدمی کا ذکر پختہ ہو جائے اس کا پختہ ذکر اس کی نماز میں کام آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان قائم نہیں ہوتا نماز میں دھیان قائم کیسے ہوتا نماز میں اس آدمی کا دھیان قائم ہوگا جس کا ذکر بیدار اور پختہ ہوگا اگر ہمارا ذکر دھیان لائی والا ہوا ہے تو اس لیے دھیان کی عادت بنے گی دھیان کی مشق ہوگی دھیان کی عادت بنے گی یہی دھیان نماز میں کام آئے گا جتنا ذکر بیدار ہوگا اتنا نماز کا خوشبو ہوگا جتنا کا ذکر جو کمزور ہوگا اتنا اس کا نماز کا خوشبو کمزور ہوگا تو لہٰذا نماز کا خشو جو ہے دوران نماز اثر کرنے تو علی بات نہیں ہے وہ دوران ذکر کی مشق پہ حاصل ہوگی اور دل میں جو اللہ کا خوف ہو دل میں خوف پیدا ہو جائے کیفیت تقوی کی پیدا ہو جائے یہ ذکر کی مشق ہے جو دل میں نرمی اور عندورانی ہٹائے گی اس کے نظریے میں ہوگی بال میں تاثیر ہے یہ بھی جو ذکر کے نظریے میں نورانی ہٹائے گی اس میں ہوگی بال کی تاثیر بھی ذکر کی نورانیوں سے باج آئے گی اس میں ایسے نہیں ہوگا رہا مشق ہے اس کی حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں تو آدمی کو ایک یکسو ہو کر یہ بارہ تصدیات کا ذکر وہ یکسو کا کافی مشق کرنا پڑتا ہے جو فتح جب اللہ ملتی رحمۃ اللہ سے بیٹھ ہوئے ذکر کرنے کے لیے خالی مکان میں گران مکان تھا اس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے اور طریقہ سارے صاحب آپ تو یہ قبضوں والے دروازے ہو گئے پہلے زمانے میں ہم نے دروازے دیکھیں چول والے دروازے یاد ہے ہم کو گاؤں کے کیوں روز دروازے سوراخ ہوتا تھا اس میں ڈالتے تھے اور نیچے ڈالتے تھے تو گاؤں کے لوہار پرکھان کو تو آتا تھا آم ہم دیہاتیوں کو نہیں آتا تھا دروازہ کنڈی ہم لگاتے تھے تو نہیں کھلتا تھا پھر اس کو کیسے کھولیں گے اس کو بلاتے تھے تو اس کو ٹھنڈا رہتا تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ دروازہ کھول سے چوریاں بہت کم فرا سے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے دیہات میں بہت کمزوریاں लोगों کیونکہ لوگوں کو یہ طریقے آتے ہی نہیں تھے بےچاروں کو تو چول کھو وہ چول کھا کر اندر چلے جاتے تھے بال سے سالا کنڈی لگی ہوئی نظر تھی اندر ذکر کرتے تھے ایک دن ایک آدمی میں دیکھا ہے بڑی سلی آواز ذکر اس کے اندر سے آ رہی ہے دیکھے لیکن لگا ہوا اس کو کنڈی لگی طریقہ کا دراضے کی جو اردو کا مہرا ہے چولیں ڈھیلی ہو گئی تو اسی چول, چول, <laughs> چول کیا چول بنے سے اٹھائی اندر گیا ایک تو ذکر ہو رہا ہے بڑا سیدھا دوسرا ذکر آواز آ رہی ہے جو اللہ کرتے کب کی آواز آ رہی ہے کب کی آواز آ رہی پر اس طرح ہوا کہ میں اندر گیا دیکھوں کیا ہو رہا ہے دیکھا اس میں ذکر کر رہے ہیں ساتھ ایک ناگ سام ایسے سر اٹھائے فن پھلائے کھڑا ہے اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ پر اس کے سام پر ہی مستی کاری ہوئی ہے وہ زمین پر سر مارتے ہیں اللہ جذر کے ساتھ ٹپ ٹپ کی آواز ساتھ آ رہی تھی جی اس کیا آ رہی تھی باقی باقی داود علسام کے بارے میں یا وہ جب اللہ تعالی ہم سنا کرتے تھے ذکر کرتے تھے ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ فکر کرتے تھے اس کی وہ کیفیت پہاڑوں پر پرندوں پر تاریخ <تصفيق> کرتے کرتے آپ ذکر کی مشکل ہیں وہ اپنے آلات انسانوں کی صحت اتنی کمزور ہو گئی ہیں یقین تصویرات جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سودفا اللہ سودفا اللہ سو دفعہ اتے ہیں بسا چلتے ہیں ان کو پھر بارہ تصویرات کراتے ہیں تو بارہ تصویرات ہے... کوئی کوئی پوری کرتا ہے بھی, بھی بیمار بھی ہوتے ہیں انسان ایسے جائے نہیں ہمارے جات میں کھا کرتے ہیں یہ سارے ہی مرغے ہو گئے ہیں کیسے کمزور قبر کا درد کتنا پھیل ہے کبر کا درد پھیل رہا ہے کس وجہ سے انسان کمزور نہ پریشن کا پیشن ہمارا پروفیسر صاحب آئے گھروں سے موٹر میں نماز کے لیا اور بات سرکاری گاتے میں نے کہا کہ ہاں اس نماز کو ہے سرکاری گاڑی نہ استعمال کیا کر دیں گے اتنا تو کیا کرنا چل پہ تو چل کرا ہو جہاں تک پڑو تک کچھ تو بدر میں جان پیدا نہ تو یہ امریکی فوجی آئے نا اور پاکستانی انسینٹری والوں کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے بونٹ فائٹ کرائی بٹ فائٹ اس ہوتی ہے جس وقت یہ بندوق پر سنگین کھڑی ہوتی نا جب لشکر اتنے قریب ہو جائیں کہ اب نہیں ہو سکتا تو پھر بونٹ فائٹ ہوتی ہے جب یونٹ فائٹ کی تو امریکی ایک جرنیل دوسرے کو اس نے اس نے آنکھ باڑی سے کہا کہ دیکھا تم نے کہ ہمارا فوجی تو یہ نہیں کر سکتا یہ تو فائٹ کی ہے پاکستانی پھر ہمارا نہیں کر سکتا جیسے دس برس کے حالات آ گئے پھر کیا ہوگا نا. تو اور دے اس کو باقی اسلحے کی باقی مشقیں تو اس کو کرا ہی ہے جی؟ جان کی جو مشق ہوتی ہے بدل کی وہ بدل بدل سے ہوتی ہے جی؟ وہ تو اسلے سے بھی ہوتی ہے تو خیر یہ بارہ زیادہ تین بڑا خوددار ڈاکٹر سعیم صاحب کرتے تھے تو ان کو ہم نے آہستہ آہستہ بڑھایا تھا نا دوستوں کے ساتھ ہم ساتھی رہ رہے تھے وہاں میڈیکل کے ہاسپٹل میں ان کو بھی شوق ہوا ایک ڈاکٹر تھا ایک عثمان ان کا جو رشتے دار ہے پاس پورٹ والا انہوں نے شروع کیا تو اس میں ایک کو سر میں درد ہوا اور ایک کو میدے کی تکلیف شروع انہوں ہوا انہوں نے تو طریقہ کار معلوم کیے بغیر شروع کیا تھا تو جس چیز کو میں آہستہ قدم با قدم بڑھا کر آدمی کو اس پر ڈال کر انہوں نے فوراً اس کو شروع کر دیا تو فوراً مطلب بیچارے کو برداشت نہیں یہ ہمارا رسارا کیا نا اس کے مرسی اسپتال میں یہ جو ماردانی والوں کا ہے تو شاگرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبان صاحب اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے سلسلے کی باقی ترتیب کتابوں کا مطالعہ اور باقی چیزیں تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے ذکر کے لیے بیک ہونا ضروری ہے اور اس کو بالمشافہ سیکھنا پڑے تو آج ڈاکٹر صاحب جس کو کہتے ہیں اشفاق کو کہ اس پر آپ لوگ اپنی زیادہ داری کائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پر زیادہ داری کائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی لیکن جراداری نہیں رکھنا چاہتے ہیں. صرف یہ کہ الف صاحب کا ذکر جو ہے یہ ذرا فنی چیز ہے اور فنی چیز میں فنی مشکلات آتی ہیں اور ہم چونکہ اس کو کرا رہے ہیں جذا دا نسل مشکلات کا پتہ ہوتا ہے تو اس میں بربخت آدمی کی رہنمائی کر کے اس کو مشکلات میں مبلا ہونے سے بچا لیتے ہیں کل میرے پاس دو ایک لڑکا آ گیا وہ بیک ٹھیک سے فاتا تھا میں خجب بھی دیکھتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ آدمی کی شخصیت پیرانائڈ ہے پیرانائڈ اس شخصیت کو کہتے ہیں میڈیکل میں سیکیٹری میں کہ کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہ سائکیٹرک مریض ہو سکتا ہے ہو جائے گا شکل سے دیکھ کر آدمی اندازہ ہو جاتا ہے باتیں کرنے سے تو آدمی ہو جاتا ہے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ بخودار ہمارے پاس نہ آئے کے پاس جائے کسی دوسرے بزرگ کا چلا کہا کہ وہاں چلا گیا زیادہ شوق ساری دکانیں بڑی دفعہ آیا آخر کل وہ آیا تو کاغذ پر ڈلے آیا کاغذ پر لکھا اپنے ہلاد لے رہا ہے سب دوبارہ آیا ہلاد لکھ کر تو اس نے کہا جی میں آ کے چاہتا ہوں لیکن مجھے گھر والے چھوڑتے نہیں چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا چچا کا بیٹا ایسا بعد میں ہو گیا تھا بیٹوں نے کہا بعض باڑ بڑی جلدی کو ترقی ہوئی بزرگوں نے خلافت بھی دی دی لیکن آج بھی جو ہے پاگل ہو گئی اور پاگل ہو کر آج بھی پیدل شہرہ تک چل کر گیا پکڑ کے خیر میں نے کہا خدا رو آپ اکیلے نہ آئے آپ کبھی آئیں تو اپنے والد صاحب کو لے کر آئیں آپ کے والد صاحب سے بات کریں گے پھر آپ کے بارے میں سوچیں گے سوچے والد صاحب سے سوچیں والدہ صاحب اس کی آ گئی والد صاحب نے کہا میرے دم کر دم کر کے سننے دیا میں نے کہا کہ یہ اس کا والد صاحب آئے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شریف سلمان ربی رحمت اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کا نام ہوش بڑھانے کے لیے ہے ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہوش بڑھانے کے لیے ہے ہوش اڑانے کے لیے نہیں یہ جب حوش اڑتا ہے تو یہ دو باتیں چھوڑتا ہے یا تو مریض اپنی مرضی سے چلتا ہے شہر کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈال کر پس پچ ڈال کر چلتا ہے بات یہ یا دوسری بات یہ ہوتی ہے شیخ غیر محقق ہوتا ہے غیر محقق ہو تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس پتی سے کلا چلانے کے بعد یہ جو آدمی ہے اس پر کیا اثرات آ ہیں اس لیے اللہ کا تعالی تو درست کرنے کے بہت ضرورت ہے لیکن ساتھ اس کے یہ ہے کہ آدمی صحت کے اہم چیز کو تو نہ کھوئے صحت کے ان چیز کو نہ کھوئے وہ صحت کھو رہی بلا کر سر کرے گی. یہ کہتے ہیں کہ وہ جس شہر سے مریض مجدور ہو جائے تو یہ ایک طرح کی اس کے طریقے کا سخم ہوتا ہے کمی ہوتی ہے خطر بساؤ تو مجدور مجدور بنے نہیں دیتا تو سر یہ کہ کوئی اب ایسا ہو کہ منگانے میں لگ بھوک نہ سکتا ہو تو کس کے بس میں ان حوش اڑانے کے لیے ہے حوص اڑانے کے لیے نہیں ہے ہمارے ہمارے بھائی دلاب صاحب پہلے ایک ہی بیان کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہو. اتنا جوشان کرنے میں کچھ یاد ہے کتنا جوش ہم پر جاری ہوتا تھا کہ دیوار کو ٹکرائیں اور اس کو گرا ہیں اور سے بعد لوگوں سے تو ان کے بیان کو ادرک جی نے خاص طور سے اس میں تبدیلیاں کر کے طریقہ بتایا بیان کرنا تو پھر ویسے بہن کے اللہ سے چیزوں سے کہ اللہ چوہتر چیزوں سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے چوہتر چیزوں سے بھی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے قید ہوتا ہے <تصفح> وہ اس کو کافی اس میں تبدیل لائی کہ اس میں ایک آدمی کو ایسا جوش محسوس نہ ہو یہ برال صاحب تھے میرے تو ذاتی دوست تھے نا یہاں کب یہاں سے میرے پاس ٹھہرتے تھے اور ویسے غلط دوست سے میں نے ایک پھر کہا کہ وہ جو آپ نے تیل کی کڑائی میں ہٹ ڈالا تھا وہ کیا بات تھی ڈاکٹر صاحب میں ہندوستان میں تھا تو وہاں پر میں دعوت دے رہا تھا کسی غیر مسلم کو تو اس نے تانا دیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی اور چیزیں جو ہیں بہت ہیں اور ان سے نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی میں ڈالے تو میری پکوڑوں کی طرح کڑائی جو ہے اس کا تیل کھول رہا ہے اس کا ہاتھ ڈالو نا پھر کیا ہوتا ہاتھ ڈال دیا کیا ہوتا ہے خوش ہوتی اللہ کسان کے آ ڈالا اور خیر کی اس نے بالکل اثر نہیں کیا اس میں ایک نوجوان تھا اسے جب سنا کہ یہ یقین ہوتا ہے آدمی یقین آ جائے اثر ہوتا تو اس اسے یقین بیان کرتے اس کو بھی جوش و خروش محسوس ہوا پسینہ بھی آ گیا گرمی بھی اس کو محسوس خیال تھا کہ بس یہی وہ کرامت کا مقام ہے حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ کارگزاری میں آئی بات ہے اس نے ڈالا ہاتھ تو نوجوان نے ہاتھ جل گیا کیونکہ میں جوش فروش نہیں تھا کہ بیان کرتے جوش تاری کو تو کرامت کے ایک مقام پہنچ جا رہی تھا اس کے بعد ایسے تو نہیں ہوتا ہے. تو وہ تو بعد میں جائیداد کے اور اللہ کے قرب کے مکان کرامت پر ہو گئے تھے لہذا ان سے یہ ہوا ہر کسی نہیں ہوتا جی. اس کا مقام کرامت کرمت کرو اس لیے کچھ نہیں ہوتا تو کیا, کیا بات رض کر رہے تھے جی؟ جو بات ہاں جی جیسے مشق ذکر کی ہاں ذکر بہرحال اسے مشق کرنی ہوتی ہے مشق کے لیے اپنے آپ کو ہمارے کاریہ شاہ صاحب خط لکھا کتنا عرصہ میرے سلسلے میں ہو گیا ہے اور مجھے بڑی شرمندہ ہوں کہ پہلے درجے کی چار میں نے مکمل مل چاہیے تو آپ اگر آپ کی جگہ میرے پڑھنے سے کام بنتا ہے میں پڑھ لوں گا آپ کے لیے <laughs> اگر آپ کی طرف سے بے ذکر کرنے سے آپ کے قلب کا مسئلہ آلو تھا تھوڑا بے کر لوں گا تو پھر کے پیر صاحب کو تسکرا ہے کیا جسے کے بعد مریض سے مل لیں گے ریائے بڑے کمزور چل نہیں سکتے <clears throat> مریض کو بڑا سا جی آزر صاحب آپ بڑے کمزور ہیں کہ کیا کریں تم نوازنے نہیں پڑھے تمہاری جگہ ہم پڑھتے ہیں تم روزیں گے تمہاری ہم رکھتے ہیں تم پر, پر چل نہیں سکو گے تمہاری جگہ ہم چلیں گے تو کمزور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا وہ کسان کو بڑا ترسا نے کہا میں آپ کا مونجی, مونجی کا کھیت دے دیتا ہوں چاول کا کھیت دے دیتا ہوں تو پھر صاحب ہماری طرف شہر سے قبضہ کرا دوں تو جب لے گیا تو کہ چاول کے منڈیر جو ہوتے ہیں درمیان یہ بڑے تنگ تنگ ہوتے ہیں تو کسان تو مارا تھا کہ چل رہا جب چلے پہلے سے کمزور سے چل نہ سکے گرے تم دیکھو ہو یہاں تو منڈیر پر چل نہیں سکتا تلفرات پر کیا چلے گا ساری کرامت کا وہ برم کھل گیا اگر میں مجھے خیر نہیں جاتا آپ تو اس پر منڈیر پر نہیں چل ہے تو آپ اس پر کیا چلیں گے کل صاحب پر کیا چلیں گے سبحان اللہ تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے پڑھنے سیاح کا مسئلہ لگاتا تو میں پڑھ لوں گا بیرے ذکر کرنے صاحب کا مسئلہ لگاتا تھا الحمد للہ وہ تو بعد بھائی خود کرنا ہوگا یہ کہ صاحب میں میں گیا نا تو میں تو یہاں پر خوراک ہی جی ہوا ہوا تھا سارے کام لوگ کر رہے ہیں سارے کام لوگ کر رہے ہیں میں وہاں گیا کچھ دن پہلے تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھ نہیں سکتا ہوں جو کام نہیں کر سکتا کام حالانکہ میں یہاں پر کتاب کرنے والا اسٹوڈنٹ تھا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں جی. پڑھنے جب پڑھنے کا مسئلہ حل ہوا کچھ کوشش کر کے تو اس کے بعد دوسرا ہے میرا خیال ہے کہ میرے لیے ایم فیل کا تھی سر لوگ کریں گے فلاں وہ کر لے گا فلاں وہ کر لے گا ڈاکٹر صاحب اتنا میرا متقید ہے وہ پہلے سے اتنا بڑا پروفیسر ہے میرے وہ کر لے گا فلاں کرے گا تو کوئی سن جو دیکھے کھائے نا اور اکیلا جو ہے دریا میں ڈوبتے ڈوبکیاں کھائیں نا سمجھا دو کہ یہ وہ کام ہے آپ کو خود کرنا پڑے گا کوئی کسی کا نہیں کر تو جب یہ بات مادم ہوئی میں تو خود آفتے اور لائے ہفتے میں ہو گیا جی بات چل پڑی مہینہ لگایا اللہ میں چل گیا جی. خود کرنا پڑا تو میں نا مجاہدہ خود کرنا ہوتا ہے یہ جی اجتماعی وجہ سے ہم منظر کرتے ہیں یہ جی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ انفرادی اعمال کی آدمی کو عادت پیدا ہو جائے اگر اجتماعی امال کے نتیجے میں آدمی کو انفرادی اعمال کی, کی عادت نہیں بنی ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی یوں کا سر انفرادی امال ہے تو کرنا شروع کریں ٹھیک ہے اجتماعی اعمال کے نتیجے میں انفرادی اعمال کا آدمی آدھی بن جائے یہ تھوڑی دیر کے ذکر میں جمع کرتے ہیں اس کے نیچے بن جائے اپنے جگہ روزانہ کا اس کو ذکر کی مشق کی یہاں تھوڑی دیر کی پابندی کراتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں نظر کی حفاظت کی پابندی جھوٹ کے بہت سے اپنے آپ کو بچانے کی پابندی ریور کے بہت سے اپنے آپ کو بچانے کی پابندی یہ تھوڑی دیر کے اجتماعی ماحول ہے پابند کر کے تاکہ اپنی زندگی میں آ سکتے تو پچھلے دنوں میں ایک آدمی کو میں نے ملازم کرایا تھا ایک آدمی کے پاس تو اس نے اس کو ملازمت رکھنے خال رکھنے کے بعد حق دیکھا کہ آپ کیا ملازم کر آدمی سے میں بہت تنگ ہوا اور کیوں کہ اس نے جھوٹ بولنے سے مجھے بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی تنگ ہوا آخر اس نے جھوٹ بولنے نہ ترک کرنے کے ارادے سے میری ملازمت کو ترک کر دیا تو اس نے جھوٹ جھوٹ کو نہ ترک کرنے کے ارادے کی وجہ سے میری ملازمت کو ترک کر دیا اس نے اور اس کو واپس آپ کے ساتھ دیا تو واپس تو خدا میرے پاس میرے کہا بابا آپ کے ساتھ میں کیا کروں جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بات جھوٹ ہے اور آپ سلسلے میں چلنے کے بعد سمجھ بھی گیا کہ آخرت کا دنیا کا نقصان تو سر کا ہے اپنا آخرت بڑا نقصان ہے اور دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس آپ کو سمجھ گیا آپ ترک نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جگہ پر میں بیٹھ کر تو ترک نہیں کروں گا اس کو سارے گھر منترالیہ کا سبق تو برآمدی ہے نا مریض نے لکھا کہ حضرت آپ نے نگروں کی فارت کا بتایا تھا اور میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اور بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں بال کبھی کبھی چوک اور کوتا ہو جاتی ہے آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے لیے آسان ہو جائے تو نے کہا اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلا کروں اور جس وقت آپ نے اگر خطاط کیا کہ میں آپ کے گردن کو چکایا کروں تو یہ طریقہ ہے کہ گردن ہے آپ کی جکانا ہے آپ نے تو اس کو میں کیسے جکاؤں میں کون سے بزیفر سے اس کو جکاؤں تو اس لیے تصورا ان کا تاخیر تصور ہے اور بتارے وزیفہ وہ لکھا ہے کہ غیر موقعین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں لذوں کی فاضر کے فلانہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور وہی وظیفہ پڑھنے کے لیے گا اس کو بتاؤ کہ تمہاری اختیاری بات ہے اس پر اختیار, کو اختیار کو استعمال کرو کر اختیار کو استعمال کرو یہ آپ سے جبرن تو نہیں کرا رہا وہ جبران تو آپ سے بند نہیں کرا رہا ہے خدا کر تو اس میں ساپ کر کیا استعمال کرنا پڑے گا کسی شہر کا اشتہار نہیں ہے حضرت سطگاہ میں ایک بار لکھی ادھر شہر میں جس آدمی کے دل, دل, کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور اس کو سارے اور لیا, سارے انبیاء مل کر ہدایت نہیں دیتا سکتے اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو سارے شیاتی مل کر گمراہ نہیں کر سکتے مساج جیسی تاثیر والی شخصیت ہیں آج بھی دنیا کی محبت کو فرق نہیں کر رہا اسے سدر کو خالی نہیں کر رہا کہ اس کو جائد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی وہ کمی ہے کہ اس کمی کو آ کر گردن کو پکڑ کر مروڑ کر ٹھیک نہیں کر سکتا اپنے ہردے کو استعمال کرنا اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا ہماری زندگی میں اختیار کرنا پڑے گا تب یہ بات آسان ہوگی وہ آسل نہیں ہوگا دردی جو آپ غرفوں پر پروازوں پر مجبور کر رہے ہیں ان کو دو ٹاک کہنا ہوگا میں اس کو نہیں کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے لوگ سر کھائیں اپنا وہ جو کہتے ہیں کہتے نہیں میرا کہنے, کہنے کے ساتھ لگ ہی نہیں کرنا ہے اس بات کو کرنا ہے لو ٹاک اس کو کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کب تک آپ برادری کیا خوش کر گے یہ کریں گے سارے کے سارے کا تب تلیک کر لیں تلک کا کوئی نقصان ندمیاں کا نقصان ہے کوئی ناخرت کا نقصان تھوڑے دن ہوتے ہیں جب تک آپ اس باقل کا ان رسوم و رواج کا کتا تلک نہیں کریں گے یہ بٹیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں بٹنے کی. یہ بٹیں گے نہیں کیونکہ آج کل شادیوں کا دور سے سامنے باتیں آ رہی ہیں ایک اوش اس والا نے مجھے معاف کر ذریعہ نہیں بن گیا لڑکی والا نے کہا کہ لڑکے والے بڑے مالدار ہیں اور کہ گہو گھوڑے کی بگی میں نے کو بٹھا کر لیا ہے اور لموزین کوئی گاڑی ہوتی ہے جو بائیس فٹ لمبی ہوتی ہے وہ لاہور سے پتنی کتنے ہزار روپے کا کتنے لاکھ کے خرچے پر لایا ہے شادی میں کرانے کے لیے وہ لڑکی والوں نے مجھے یہ شکایت بنی نے کہا کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیچ بنا کر اس پر لڑکی کو بٹھاؤ گے وہ اسٹیچ بنانے کا خرچہ ہے پچاس ہزار روپیہ تو آپ تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں میں کیا آپ دنیا دار اس کے لیے پڑے ہوئے میں جیسے معیارہ ڈھونڈ رہے تو ہم نے آپ کے معیار کے مطابق آپ کو آپ کا معیار آپ کو دیا خوش بڑھے ہوئے آپ اس وقت اور اب اس کو سنبھال نہیں سکتے تو ایسے کا پر تو میرے بھائی میں اس بات کو واضح طور پر کہنا آپ لوگوں نے جتنے بیٹھے ہوئے ہوں آئندہ کے اس بات کو یاد رہے جری کی ترتیب پر اس ظاہری ترتیب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ کو سالک مالا نہیں ملے گا میں واضح طور پر کہتے آوازیں یاد کرتا ہوں پارکھ گئے زمہ بنا اور بڑے بڑے بڑے قوم آ گئے ہم نے شمولیت نہیں کرنی ہے اور شمولیت آپ نے کرائی تو ہم اس نے کا پر آپ کے حالات خراب کریں گے اللہ تعالیٰ کرے سلسلے میں آپ سلسلے کوئی ترق کرنے کوئی ترقی کرنی زیادہ اچھا ہو جائے آج کیا کہ اس جائلی،, اس جائلی رسومات کو لے کر آپ چل رہے ہو اور سارے معاشرے میں یہ بدنانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے تباہ ہوا آپ کو پتا ہے اس کے اور حالات میں شہر کہاں میں آپ کو بتاؤں اس کے گاڑیاں دکھے ہوئے باشرہ آپ میں تصبیاں رولتے ہوئے لوگ آتے تھے شادی میں اور جماعت کی نماز کھڑی کرتے تھے وہاں ولیمہ میں, میں اور دوسری طرف تبا میں شراب لگی ہوتی تھی اتنا کرنے کو کہنے کی تافی نہیں ہوتی تھی کہ جگہ کا اگر روک نہیں سکتے اس کا بائی کاٹ کر تب یہ تباہ ہوا اتنا سلحوں لوگ آ گئے تھے تب تباہ ہوا کرتے تھے اس بات کے بارے میں بھی بولے ان چیزوں میں اپنے کو استعمال کریں نہیں کرے گے تو یہ معاشرے کی جہالت یہ ختم نہیں ہو اور ہم سلسلے والے جہالت کا خاتمہ نہ کر سکے تو بعد کون کرے گا ہم نے جہالت کا خاتمہ نہیں کیا تو اور کون کرے گا کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں میں ذکر شروع کر دوں اسارک صاحب ایکٹ منگنی پر لے گئے پانچ لاکھ منگنی کا خرچہ ہوا ہے لڑکی کے طرف آپ بتاؤ اس پانچ لاکھ پر دس غریب عورتیں تھیں لڑکیوں کی سے اور میں ایک کرو خرو ہوا یہ خاندان مالدار مالدارا بتایا اور ہم متشرف بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تصویر رول رہے ہیں آپ بتائیں یہ جائلیت تو یہ جائلیت والا نیوز ہے یہ تو صرف والوں کے نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس سارے کر آپ نے بیٹھ کر لیا یہ ارسل آپ نے کر لیا اور آپ چلے گئے آپ کا تعلق مل گیا کبھی نہیں ہوگا اس بات کو یاد ہے فصل یہ بات سنیے آپ نے اس جگہ پر جن جن کا ہاتھ میں اختیار آ رہا ہے اختیار کو استعمال کر کے ان کو توڑیں خدا کرے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کوئی تلقات ہی نہ کوئی ضرورت ہی نہیں جب تک اس کے اس کو اس پر سختی نہیں کریں گے یہ جائریز ختم ہو